اللہ نور اس سماواتی اللہ آسمان و زمین کا نور ہے ساری کائنات اس کے نور سے منور ہے وہ جسے چاہے اپنا نور عطا فرما دے ہدایت کا نور یہ اللہ کی طرف سے ہے نیکی کی محبت اللہ کی طرف سے ہے قرآن کا نور اللہ کی طرف سے ہے مسل نور ہی اللہ کے نور کی مثال اس پر مفسرین فرماتے ہیں اس نور سے مراد قرآن کا نور بھی ہے اس نور سے مراد نیکی کا جو جذبہ اور انسان کے دل میں جو نور پیدا ہو جاتا ہے کہ بندے کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے عبادت کی لذت پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی مراد ہے اور اس نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم بھی ہے کہ حضور تو ساری کائنات کے لیے نور ہے تو ان سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں بھی نور ہے مسلو نور ہی اللہ کے نور کی مثال کمشکات جیسے ایک تھال ہے مشکات ایک تھال ایک طبق فیحا مسواہ جس میں چراغ ہے ایک بہت بڑی پلیٹ ہو اس پر چراغ رکھا ہوا ہو المصباح فی زجاجہ جا اور وہ چراغ فانوس میں ہو یعنی اس چراغ پر شیشے کا فانوس بھی ہو اب وہ چراغ روشن ہے مشکات سے مراد پلیٹ سے تھال سے مراد سین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور چراغ سے مراد نور نت ہے اور فانوس سے مراد قلب مصطفیٰ ہے حضور کا دل انور اور جس کو حضور کا فیض مل جائے اس کا سینہ مشکات ہے اس, کا سینہ اس تھال کی مانند ہے جس پر چراغ ہے اور اس کے دل میں اس کا دل فانوس ہے اور دل کے اندر قرآن کا نور ہے ہدایت کا نور ہے اے پروردگار ہمارے دل کو نور کر دے سختی کو دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری کو دور کر دے المصباح فی زجاجہ جا چراغ فانوس میں ہے زاج کا اناحا کن دی زاجا یعنی وہ فانوس جو شیشے کا ہے وہ اس قدر چمکدار ہے کہ گویا کے روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے یو قدم شجر اطمبارکن زیتون تن وہ چراغ جل رہا ہے ایسے تیل سے کہ جو تیل مبارک درخت زیتون کا ہے کہ جس کی روشنی میں روشنی ہوتی ہے لیکن بدبو نہیں ہوتی جس کی روشنی سب سے زیادہ صاف اور شفاف ہے لا شرقیتی والا غربیہ نہ تو مشرقی نہ تو مغربی مراد یہ ہے کہ زیتون کا وہ تیل ہے کہ مشرقی اور مغربی ہواؤں سے وہ پاک ہے کوئی ہوا اسے بجا نہیں سکتی یقاد زئی تہا یو دی اتنا پاورفل تیل ہے کہ قریب ہے کہ یہ خود با خود جل جائے خود با خود روشنی دینے لگے وَلَوْ لم تم سس نار اگرچہ آگ نے اسے نہ چھوا ہو مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایسا منور ہے کہ بغیر کسی معجزہ دکھائے جو حضور کو دیکھے وہ ایمان لے آئے اے حضور کا نور اس قدر ظاہر ہے اسی طرح مومن کا دل جب منور ہو جاتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے دل کی یہ کیفیات ہیں اس کی دلی کیفیات اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں آنکھیں نم ہے رب کی بارگاہ میں خوشی و خدو سے نماز پڑھ ہے اس کے چہرے پر عبادت کا نور ہے نور علا نور نور پر نور ہے یعنی بیڑا پار ہے دنیا میں میں نور اور آخرت میں بھی نور یہ دل لاہولی نور ہی میشا اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اسے نور عطا فرما دیتا ہے اپرور دگار ہمیں بھی ایسا نور دے دے ید رب لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے وہ اللہ بالکل شعی <عَلِيك> اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کتنی پیاری نورانی صورت ہے کہ قلب کے نور کا ذکر ہے یہ قلب نورانی ہوگا نور مصطفی سے جب فیض ملے گا قرآن کا نور ملے گا جب حضور کی تعزیم و توقیر ہوگی فیبن اللہ ان, ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے مراد مسجدیں ہیں جن کی تازی متوقع اور جنہیں پاک رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ یوز کا رفیع ہو اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے مسجد وہ مقام ہے جہاں بابا کسرت اللہ کا ذکر ہوتا ہے یسبح سب لہو فیحا والآصال رجال صبح و شام ان مسجدوں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ایسے مرد لا ہند تجارت جنہیں کوئی تجارت کوئی سودا غافل نہیں کرتا حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحما کی قبر انور پر ہزاروں رحمتوں کی بارشیں فرمائے کہ جب مسجد باہر شریعت کے لیے جب ابھی تو پلاٹ لیا گیا تھا ان کی خدمت میں دعا کی عرض کی گئی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ اس سے شریعت کی بہاریں پھوٹیں گے یہ اللہ کا کرم ہے کہ کئی ایسے بھائی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم مسجد باہر شریعت میں آتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے ہمارے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے اور ہمیں سکون قلب محسوس ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ہو کسی مقام پر خصوصاً ختم قادریہ اس مسجد میں بسرت پڑا گیا ختم قادریہ صدیوں سے معمول ہے اور کئی بزرگان دین کا اس میں فیض ہے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہو اور جب اللہ اللہ کی سدائیں ہوتی ہیں اور جب مسجد گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے مسجد کی دیواریں بھی اللہ کا ذکر کر رکھے ہیں تو جب اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو تو پھر وہاں پر روحانیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ کے ایسے بندے ہیں ایسے مرد ہیں لا تل تجارت ولا بائی ان ذکر اللہ کوئی تجارت کوئی سودا کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی وہ اقام اس وہ نماز قائم کرتے ہیں وہ ایتا اس زکاتی و ادا کرتے ہیں یا خوفنا وہ ڈرتے ہیں یا اس دن سے تتا قلب فیل قلوب جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی ایسا دہشت ناک دن ہوگا قیامت کا دن وہ اس کی تیاری میں در رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہیں حضرت امام میں غزاری علیہ رحما فرماتے ہیں اس عیسات کریمہ کا شان نزول ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب وہ دکان پر ہوتے اپنے پوائنٹ آف بزنس پر ہوتے یعنی کہیں بھی ہوتے جہاں بھی ہوتے وہ خرید و فروغ کر روے ہوتے لیکن ان کا ذکر اللہ کی یاد سے معمور ہوتا جب ازان ہوتی نماز کے لیے تو فرمایا ان میں سے اگر کوئی موچی ہوتا امام غزالی علیہ رحما فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی موچی ہوتا اس نے سوئی دالی ہے چمڑے میں اب بتائیے پیچھے سے سوئی نکالنے میں کیا دیر لگتی ہے لیکن ازان کی آواز سن کر وہ اتنا کام بھی نہ کرتا چمڑے کو وہیں چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا کسی نے لوہے پر ضرب مارنے کے لیے ہتوڑا اٹھایا ہے ازان کی آواز آتی رب کا منادی مسجد کی طرف بلاتا تو اللہ کے نیک بندے ایسے تھے آپ نے فرمایا کہ ذرب ہتوڑے سے مارنے میں کیا دیر لگتی ہے لیکن اذان سن کر وہ یہ کام کرنا بھی مناسب نہ سمجھتے اور ہتوڑے کو اطمینان سے ایک جگہ پر رکھ کر وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے کاش ہم پر بھی ایسا کرم ہو جائے اور ہم نمازوں کے ایسے پابند ہو جائیں اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ ہی اذان سنیں افضل اعلیٰ ان کے لیے یہ ہے کہ فوراً سارے کام کا چھوڑیں اطمینان سے وضو کریں اطمینان سے نماز ادا کریں بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ وہ نماز میں تاخیر کرتی ہیں اور پھر عشاء کی نماز ایک بجے پڑھ رہی ہیں کبھی دو بجے پڑھ رہی ہیں کبھی تین بجے پڑھ رہی ہیں تو اس طرح نماز پڑھنے میں بسا اوقات سستی پیدا ہوتی ہے انسان تھک چکا ہے تو جلدی جلدی پڑے گا تو جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کام کی طرف انسان بڑے شوق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے لیکن کوئی اگر ایسا ہے کہ جس پر جماعت واجب نہیں ہے مثلا عورت ہے اور وہ کام کاج کا میں مشغول ہے اگر وہ رات کو تاخیر سے نماز پڑھے اور رات میں تاخیر سے مسئلہ یہ ضروری ہے کہ آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا مکرو ہے آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھے لیکن تاخیر سے پڑھے اور اسے کوئی سستی نہ ہو اور زیادہ توجہ سے پڑھ سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر جماعت چھوڑ دینا یا بلا وجہ تاخیر کرنا یا نماز میں کو زیب نہیں دیتا اللہ احسن ما تاکہ اللہ تعالی ان کے اچھے عمل کا اچھا سلا عطا فرمائے وہ یزید لی اور اپنے فضل سے ان پر اور مزید کرم کی بارشیں فرمائے واللہ یارزق من يشاء بغیر حساب روزی کے معاملات میں مبتلا ہو کر اللہ کو نہ بھولیں روزی تو جو نصیب میں لکھی ہے وہ ضرور ملے گی اور اللہ تعالی روزی دینے والا ہے جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب وہ لدی اور وہ لوگ جو کافر ہیں آ ان کے عامال سراب کی طرح ہے سراب چمکتے ہوئے ریت کو کہتے ہیں ویران میں بسا اوقات لائٹ کے ریفلیکشن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی جمع ہے تو مسافر پانی سمجھ کے لمبا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو میری نگاہوں کا دھوکا تھا اسی طرح جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا زندگی تو یہ سمجھتا رہا کہ میں نے بہت امال کیے ہیں لیکن وہ نگاہوں کا دھوکا ہوگا کفر پر موت ہوگی تو کوئی عمل اس کا باقی نہ رہے گا سرابن سراب کی طرح ہیں اس کے امال بیکی جو ریگستان یا جنگل میں نگاہوں کا دھوکا ہوتا ہے یا سب وم پیاسا اسے سمجھتا ہے ماں ان پانی کیا سا اس سراب کو پانی سمجھتا ہے حالانکہ وہ نگاہوں کا دھوکہ ہے حَتَّى اِذَا جَاءَهُ یہاں تک کہ جب وہ اس سراب کے پاس آتا ہے لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وہ پانی یا کوئی چیز نہیں پاتا وَبَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فرمایا یہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا یہ اپنے پاس اللہ کو پائے گا یعنی کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا فوفاہ اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا بدلہ دے گا جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ایمان کی سلامتی کے لیے گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے او کا وہ لو یا جس کا ایمان ضائع ہو جائے اس کی مثال ہے جیسے کئی اندھیرے فی باہرن لجی گہرے سمندر میں ایسا سمندر جو بہت گہرا ہے اس میں کیسا اندھیرا ہوگا یگ موجن من فوقی موجم من فوقی صحاب فرمایا ایک تو وہ سمندر گہرا ہے پھر موج کے اوپر موج ہے جو مزید اندھیرا پیدا کر رہی ہے اور پھر اوپر دھوپ بھی نہیں بلکہ سخت بادل ہیں تو بتائیے سمندر کی گہرائی میں کیسا اندھیرا ہے اسی طرح جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہے تم ان کے لیے چاروں طرف سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ادا اخرا یدہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے لم یق یا ایسا اندھیرا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ایسا گمراہ ہو جاتا ہے کہ اسے گمراہی اور گنا گنا نہیں لگتے تو اگر کوئی گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور گناہ کو ثواب سمجھنے لگے جائز سمجھنے لگے تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اب تباہی لگتا ہے اس کا مقدر بن گئی ہے کیونکہ جو گناہ کو گناہ سمجھے گا کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ضرور ملے گی وہ ملم یا جان لہ لہو اور جسے اللہ نور نہ دے فوال نورن اس کے لیے کہیں نور نہیں یعنی جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ بھی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اے پروردگار تو ہمیں ہدایت عطا فرما ہدایت پر استقامت عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم کا نور عطا فرما